آپ نے فرمایا کہ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی عورتوں کو کیا ملے گا ہاں جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی عورتوں کو کیا ملے گا یہ چونکہ یہ مزاحیہ کلمہ عام پھیلا ہوا ہے تو عورتوں کو مرض ملیں گے مرضوں کو عورتیں ملیں گے ان کو کیا چاہیے یہ تو عورتیں جو ہیں نا عورت جو ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک عورت زندگی میں تین شعر کرتی ہے چار کرتی ہے اصل مسئلہ یہ ہونا چاہیے ورنہ یہ تو ہے کہ ابھی مرد جو ہے ان کو حوریں بھی ملیں گی عورتیں جو ہیں وہ بھی انہی کی ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی کسی کی عورت ہے وہ چھین کر آپ کو دے دی جائے ایسا نہیں ہوگا جس کی عورت ہے وہ عورت اس کی اسی کو ملے گی حوریں ملیں گی عورتیں اسی شوہر کو ملیں گی جس شوہر کی ہیں البتہ سوال یہ ہے کہ جس عورت نے اپنے ایک شوہر سے نہیں چار سے ہوتا ہے ہو تو اس کے لیے فقہ کے تین قول ہیں بہتر قول یہ ہے کہ جس مرد کا اپنی عورت سے معاشرہ صحیح ہوگا اسی معاشرے کے لحاظ سے وہ عورت خود چاہے گی کہ مجھے اس کے ساتھ ملا ورنہ اس کے شوہر تو چار پانچ ہیں نا نہیں کہ ایک سے نکال دیا پھر سے دوسرے سے پھر تیسرے سے پھر چوتھے سے کئی بھی ہیں ایسی ہوتی ہیں بیچاری جن کے چھ چھ شوہر بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایک مرتا ایک نے طلاق دے دی ہے طلاق والے کی تو بازی ختم ہو گئی مرنے والوں نے تو اس کے لیے فوکار نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ جس مرض کا اس عورت سے معاشرہ معاش صحیح رات اس کا نکال سے.